عليه هو فجر الانيشام يا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ الصلاة والسلام یا نبی اللہ علیحابی قیا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ اللہ ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ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 بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سورہ الم نشرح مکیہ ہے اس میں ایک رکو آٹھ آیتیں ستائیس کل میں ایک سو تین حرف ہیں کیا ہم نے تمہارا سینا کشادہ نہ کیا یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ اور وسیع کیا ہدایت و معرفت موعظت و نبوت اور علم و حکمت کے لیے یہاں تک کہ عالم غیب وہ شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور علائق جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے معنی نہ ہو سکے اور علم لدنیا اور حکم الہیہ و معروف ربانیہ و حقائق رحمانیہ سینے پاک میں جلوہ نما ہوئے اور ظاہری شرح صدر بھی بار, بار ہوا ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت اور شب معراج کی جیسا کہ احادیث میں آیا کہ اس کی شکل یہ تھی کہ جبرائر امین نے سینے پاک کو چا کر کے قلبِ مبارک کو نکالا اور ذریع تشت میں آبِ زمزم زم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْزُرَكْ اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا الَّذِي آنْقَدَ ظَهَوَكْ جس نے تمہاری پیٹ توڑ دی توڑی تھی وہ بو اس بوجھ سے مراد وہ غم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مجھول رہتا تھا مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ آپ کو مقبول شفاعت کر کے وہ بارے غم دور کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوَكَ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علی سلاۃ وسلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں تکبیر میں تشہد میں ممبروں اور خطبوں میں تو اگر کوئی اللہ تعالی کی عبادت کرے ہر بعد میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بےکار اور وہ کافر ہی رہے گا قطادہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا ہر خطیب ہر اللہ اللہ اور اش محمد رسول اللہ پکارتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء علی سلاد و سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا معلوم تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے انری بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے یعنی جو شدت و سختی کے آپ کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں یعنی آخرت میں آخرت کی محنت کرو کہ دعا بعد نماز مقبول ہوتی ہے اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو اس میں اختلاف ہے فرغب اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو اسی کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر توکل کرو آمنتو باللہ صدق اللہ, مولانا العظیم اللہ عز ودل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بداہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم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 وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ یا نبی اللہ واہ علی کا وسحبی قیا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین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 جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے فقہ کرام رحم اللہ فرماتے ہیں اس طرح کہنا علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے کفر ہے جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو سوال دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حکارت کوئے کا مینڈک کہنا کیسا جواب کفر ہے سوال ایک شخص نے کسی بات پر حکارت کے ساتھ کہا مولوی لوگ کیا جانتے ہیں اس کا اس طرح کہنا کیسا جواب کفر ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کفر ہے جب علماء کی تحقیر مقصود ہو سوال یہ کہنا کیسا کہ اللہ ازل نے دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا جواب یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمائے, کلمائے کفر ہے کیونکہ فقہ اکرام رحم اللہ السلام فرماتے ہیں الاسطخفاف بالاشراف والعلماء کفر یعنی اشراف یعنی سادات کرام اور علماء کی تحقیر یعنی گھٹیا جاننا کفر ہے سوال سنی عالم دین کی طرز پر قرآن و سنت کے مطابق کیے جانے والے کسی مبلغ کے بیان کو حکارت مولویوں والا انداز کہنا کیسا جواب، کفر ہے کیونکہ اس میں علماء حق کی توہین ہے سوال عالم سارے ظالم یہ مقولہ کیسا جواب، متلقن علماء حق کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے جو علمائے کرام کو تحقیر کے نیت سے ملہ ملا, یا ملا لوگ کہے اس کے لیے کیا حکم ہے اگر بات سبب علم دین جواب اگر بات سبب علم دین علماء کرام کی تحقیر یعنی حقارت کی نیت سے کہا تو کلمہ کفر ہے چنانچہ اللہ تعالی علی محمد آج طلوع آفتاب کا وقت 6 بج کر تیرہ منٹ چھپن سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے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 اشراک کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں سلو علی, علی, علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد علی سوال جو علماء کرام کو تحقیر کی نیت سے ملہ ملہ یا ملہ لوگ کہیں اس کے لیے کا حکم ہے جواب اگر بات سبب علم دین علماء کرام کی تحقیر یاری حقارت کی نیت سے کہا تو کلمہ کفر ہے۔ سناچے مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں جس نے توہین کی نیت سے عالم کو اویلم یا علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم کی اولاد کو علوی کہا اس نے کفر کیا۔ اردو خواہ ویلم یا یا نہیں بولتے البتہ بعض اوقات بے باکوں کی زبانوں سے ملوہ ملر وغیرہ الفاظ سننا عاشق مدینہ امیر السنت دامت برکاتوں اور عالیہ کو یاد پڑتے ہیں بہرحال عالم, عالم دین کی سبب علم دین توہین کرنا یا علوی صاحبان یا سعادت کرام کی شرافت حسب و نصب کے سبب کسی قسم کا توہین آمیز لفظ بولنا کفر ہے سوال دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مروگے یہ کہنا کیسا جواب اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر ہے قائل پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے اور اگر علم اور علما کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور پچھلے نیک اعمال بھی ضائع ہوئے جتنے مولوی ہیں سب بدماش ہیں کہنا کفر ہے جبکہ سبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو یہ کہنا عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا کلمہ کفر ہے یہ کہنا کفر ہے کہ مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو کہے علم دین کو کیا کروں گا جیب میں روپے ہونے چاہیے کہنے والے پر حکم کفر ہے کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ یہ کفر ہے جس نے کہا علماء جو بتاتے ہیں اسے کون کر سکتا ہے یہ قول کفر ہے کیونکہ اس کلام سے لازم آتا ہے کہ شریعت میں ایسے, شریعت میں ایسے احکام ہیں جو طاقت سے باہر ہیں یا علماء نے امیا کلام عالم الفرات و سلام پر جھوٹ باندھا ہے معاذ اللہ, اللہ یہ کہنا سوریت کا پیالہ علم دین سے بہتر ہے کلمہ کفر ہے عالم دین سے اس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا کفر ہے یعنی اس وجہ سے کہ وہ عالم دین ہے جو کہے فساد کرنا عالم بننے سے بہتر ہے ایسے شخص پر حکم کفر ہے یاد رہے صرف علماء اہل سنت ہی کی تعظیم کی جائے گی رہے بد مذہب علماء تو ان کے سائے سے بھی بھاگے کہ ان کی تعظیم حرام ان کا بیان سننا ان کی کتب کا مطالعہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر حل ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں عالم دین کی شان و عظمت نشان میں بے ادبی سے بچنا بہت ضروری ہے خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بھول ہو گئی جس سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہوگی برود قیامت کافروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا اللہ عزوجل ہمیں زبان کی لغزشوں سے بچائے اور ایمان کی حفاظت فرمائے آمین ہمارے سابۂ کلام علی مرضوان قبر و آخرت کے معاملے میں اللہ عزوجل سے بہت ڈرتے تھے غلبۂ خوف کے وقت ان حضرات کی زبان سے بسا اوقات اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے کاش ہمیں دنیا میں بطور انسان نہ بھیجا جاتا کہ انسان بن کر دنیا میں آنے کے باعث اب خاتمہ بالایمان، قبر و قیامت کے امتحان وغیرہ کے کٹن مراحل درپیش ہیں ایک بار حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی انہوں نے خوف خدا عز ودل میں ڈوب کر فرمایا اگر تم وہ جان لو جو موت کے بعد ہونا ہے تو تم پسندیدہ کھانا پینا چھوڑ دو سایہ گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کا رخ کر جاؤ اور, اور تمام عمر آہو زاری میں بسر کر دو اس کے بعد فرمانے لگے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے تیبا کے باغ میں کھڑا ہوتا ابن عساکر نے تاریخ تاریخالیس صفحہ نمبر ایک سو پر حضرت سجدنا ابو دردار یہ کلمات نقل کیے ہیں کاش میں دمبا ہوتا مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا مجھے کھاتے اور کھلا دیتے جا کنی کی تکلیفیں زبحا سے ہیں بڑھ کر کاش مرغ بن کے طیبہ میں میں ذبح ہو گیا ہوتا مرغ مرغزار طیبہ کا کوئی ہوتا پروانا گردے شمعا پھر پھر کے کاش میں جل گیا ہوتا کاج کاج خری یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور مصطفی نے کھوٹے سے باند کر رکھا ہوتا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بیٹا مٹے اسلامی بھائیو علماء کرام کا مقام سمجھنے ان کا احترام کا جذبہ پانے غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے نوازوں اور سنتوں کا عادی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں آشقا رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے اور ہر مدنی ماں کی دس تاریخ کے اندر اتر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے عاشقان رسول کی صحبت اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہیں ان میں قرآن کریم پڑھیے اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھائیے آپ کی ترغیب و تحریر کے لیے عرض ہے ایک اسلامی بھائیان, ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے میرے گناہ بہت زیادہ, بہت زیادہ تھے جن میں معاذ اللہ وی سی آر کی لیڈ سپلائی کرنا راتوں کو اوباش لڑکوں کے ساتھ گھومنا روزانہ دو بلکہ تین تین فلمیں دیکھنا ویرائٹی پروگرامز میں راتیں کالی کرنا شامل ہے الحمد للہ باب, باب المدینہ کراچی کے علاقے نیاباد کے ایک اسلامی بھائی کی مسلسل انفرادی کوشش کی برکت سے علاقے کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں جانے کی ترکیب بنی اور اس طرح عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملی اور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مصروف ہو گیا ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول ہیں اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی Hey, بے حد محبت بھرا مدنی ماحول میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عموماً روزانہ عیشا کے بعد ہزار ہا مدرسط المدینہ قائم کیے جاتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے تعلیم قرآن تعلیم قرآن کریم کے فضائل کے کیا کہنے چنانچے دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبۃ المدینہ کی متوعہ تین سو بارہ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ سولہ صفحان نمبر ایک سو ستائیس سے دو فراہمی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحدہ ہوں تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے نمبر دو جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کی کاتبین کے ساتھ ہے اور جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاخ ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے الحمدللہ زبد اللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں باقرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے اپنے علاقوں, شہروں اور ملکوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشقہ رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر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 مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز ودل اللہ کرم اے سکرے تجھ کے جہاں میں اللہ کرم اے سکرے تجھ کے جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو آمین بداہی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ علی علی ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے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 مسلمانوں کو بیماریوں قرض داریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ زبدل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ زبل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی معول میں استقامت عطا آتا فرما یا اللہ زبد ہمیں زیر گمبد خضرہ جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت جنت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ مدینے کی خوشبودار ھنڈی -ھنڈی ہواوں کا واسطہ, ہماری جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جس کی سی نے بھی یا رب کہا کر دے پوری آرزو ز ہر سو مجبور کی آمین الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و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 الحمد للہ رب والصلاة والسلام على جز اللہ سید و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو یا لاہ رحم فرما مصفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کر بلا ہر شہید کربلا کے واسطے سد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم میں خدا کے واسطے سد کے کا تسد صادق الاسلام کر بےغضب راضی ہو قازی اور رضا کے واسطے بہرے معروف معروف دے بے خود سری دے حق میں گنجنے دے, گن دے, دے, دے باسپا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کار اب دی واہی دیر واسطے بل فرح کا سب کر غم کو فرح دے حسن و سعاد بل حسن اور بھوسڑی دے کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد الدر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ ہو لہ رض سے دے رز کے حسن بندے رزا کے تاجل اشیا کے واسطے نصر, نصر بھی سالے, سالے کا صدقہ سال ہو منصور, منصور رکھے دے, دے حیات دین مخی جان فضا کے واسطے سور عرفانو حمد دو حسنا ہو بہا, ہو بہا دے, دے علی موسا حسن, حسن, حسن احمد بہا, بہا کے واسطے بہرے عبر مجھ, مجھ پر بار غم گلزار کر بھیک بھی دے, دے داتا بھکاری بادشاہ بادشا کے واسطے دل کو جیا دے رو ای کو جا جما <تصالح> شہزیا مولا جمال اولیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے کے حق دے اس کی اس پہ انتما کے واسطے خوب بیچ دے آلے محمد کے لیے کر چاہیے دے اس کے حمز پیشوا کے واسطے بالکل اچھا تن کو سترا جان کو پور نور پر کر اچھے پیارے شمشید بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں ہادی میں رسول اللہ کر حضرتے آلے رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر سب کا چہرہ حشر میں اے ایک بریا او دین پیرے باسپا کے واسطے آئینہ دینی بد دنیا سلام بس سلام آدری عبد السلام عبد دے رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا پوزا اتار اور احمد رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سوزے دے یا خدا اتار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے عین علم و عمل اف و عرف آفیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد فیضان مدینہ اس کے اطراف میں اشراق و دہا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی سفید درود فرما مدین خوش ہوں فجر سپنا پچا